اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں پہلے پارے کے اختتام تک یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو یہ دعوت دی جاتی تھی کہ تم بھی ہمارے مذہب کو اختیار کر لو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأصباط ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن من له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 جو موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے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 کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں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 کہ وہ کیا عمل کرتے تھے یہ تمام آیات در حقیقت یہودیوں اور نصرانیوں کی دعوت کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہیں اور پہلے تو ان کی دعوت کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں کہ کون ہودن کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ یہ یہودی کہتے تھے او نصارا یعنی کونو نسارہ رسرانی یہ کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ تہ تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے تو اس کے جواب میں اللہ سے بارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل آپ یہ کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ بل ملتا مل ابراہیم حنیفہ کہ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے حنیفاً یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اور قرآنِ کریم میں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہسدلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے حنیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص بالکل سیدھے راہ پر جا رہا ہو اس میں ذرا بھی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ صدلام کے لیے حنیف کا لفظ اس لیے اللہ تبارک وطان نے استعمال فرمایا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پر تھے توحید کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتے تھے اور کسی بھی قسم کا شائبہ ان میں کسی بھی شرک کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نہیں تھا اس لیے ان کو کئی جگہ قرآن قریب محنیف قرار دیا گیا ہے اور اس کی آگے پھر مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ وہ ماں کا نمبر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے وہ مشرک نہیں تھے بتلانے کا منظور ہے کہ تم اگرچہ نام تو حضرت ابراہیم علیہ صدلام کا لے رہے ہو لیکن تم نے جو دین اختیار کیا ہے اس میں کسی نہ کسی حضرت سے شرک موجود ہے اور اس وجہ سے تم حضرت ابراہیم علیہ صدلام کی ملت پر اور ان کے دین پر نہیں ہو تو ہم تمہارے دین کے بجائے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں گے جس میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں پھر آگے اس ایمان کی تفصیل بیان فرمائیے کہ جب تم یہ کہو گے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو وہ دین کیا ہے اس کی آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قولو مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ بات یہودیوں اور سے صاف صاف کہہ دیں کہ آمنا باللہ ہم ایک تو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ماں انزل اور اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن کریم وہ ما انزل اللہ ابراہیم اور ان تمام اللہ کے کلاموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے کے پیغمبروں پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا تھا یعنی جو کلام ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اسماعیل علیہ السلام پر ہوا اسحاق علیہ السلام پر ہوا یعقوب علیہ السلام پر ہوا ولسباف اور پھر ان کی اولادوں پر یعنی چونکہ ان حضرات کی اولادوں میں بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ وصلاۃ والسلام ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیف نازل فرمائے ہیں تو ہم اجمالی طور پر ان تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے وہ اوتی ہے و عیسی اور جو کلام یا جو کتاب موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی تورات اور جو عیشا علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ ماں اوتی ہے نبیون رب اور جتنے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے جتنی کتابیں دی گئیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں لانو فرد قبینہ احاطم منہم ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائے اور دوسرے پر نہ لائے اس کے برخلاف یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس پر بھی فل جملہ ایمان رکھتے تھے لیکن بعد میں جو حضرت عیسائی علیہ السلام تشریف لائے تو ان پر ایمان نہیں لائے اور ان پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں لائے اسی طرح عیسائی لوگ وہ حضرت موسا علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے لیکن اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بحثت پیغمبر کے رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا اور دوسرے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام کی امبیا کے کے پورے سلسلے میں آخری نبی تھے آپ پر وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے امبیا کے درمیان تفریق کر رکھی تھی کہ کسی نبی پر ایمان لاتے کسی پر ایمان نہ لاتے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے جتنے پیغمبر اللہ تبارک و نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقدس ہیں اور ہم ان سب کی پیغمبری پر ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں وہ نخن الحو مسلمون اور پھر جس اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا ہم اس کے تابع دار ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں یہ اعلان کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے اپنے اس دین کا واضح طور پر اعلان کر دو پھر آگے فرماتے ہیں کہ فعل عام بھی مسلیماں آمن تم بھی اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو یعنی جس طرح تم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے تمام ان کی کتابوں پر ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اسی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو فقد دد تو وہ سمجھو کہ راہ راست پر آ گئے پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے کہ راہ راست پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کو اپنا بھائی قرار دو ان کے ساتھ اخوبت کا معاملہ کرو دینی اخوبت کا معاملہ کرو اور ان کو مسلمان سمجھو یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک تعالی نے یوں فرمایا کہ بمثل ما آمن تم بھی یعنی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے یہ خطاب ہے صحابہ کرام۔ سے تو صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایمان ان کا اس وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان ہو اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور عقیدے میں حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین جنہوں نے نبی کریم سرورجو عالم صلی اللہ علیہ کی صحبت پائی اور آپ سے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے ایمان کا معیار ہے جو عقیدہ صحابہ چرام سے ثابت ہو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور وہ عقیدہ حقیقت دین کا عقیدہ ہے یوں تو اس کے بعد بہت سی بہت سی جماعتیں پیدا ہو گئیں جو اسلام کی دعوے دار تھیں اور انہوں نے مختلف عقائد بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے اور اس کی بنیاد پر مختلف فرقے بھی بن گئے لیکن ان تمام عقیدوں میں صحیح عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میری امت کسی وقت ستر سے زیادہ فرقوں میں بڑھ جائے گی تو ان میں سے جو ٹھیک ٹھیک راستے پر کون ہوگا اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی یعنی وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ ہے جو ٹھیک ٹھیک دین کا راستہ ہے اور جو اس ماں انعلی صحابی یعنی میرے یا میرے صحابہ کے راستوں سے ہٹا ہوا کوئی راستہ ہوگا وہ کسی نہ کسی حیثیت میں غلط راستہ ہوگا یا گمراہی کا راستہ ہوگا اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واجب الاتباع ہے اسی طرح حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو بھی عقیدہ رہا ہو وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہی ہے کہ آمنو بِمِثْلِ مَا آمن تم یہ یہودی اور نصرانی جب اس طرح ایمان لے آئے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت یہ پا جائیں گے تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان تو لائے مگر صحابہ کی طرح کا ایمان نہ لائے اس ایمان میں یا عقیدے میں صحابہ سے کوئی مختلف عقیدہ اختیار کیا گیا تو وہ سائراف والا عقیدہ نہیں ہوگا پھر اس شخص کو ہدایت پر نہیں سمجھا جائے گا پھر آگے فرمایا کہ تو وہ ان طول اور اگر پھر بھی یہ منہ مو موڑے رہے اور ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو فن نما ہم فی سق <سِقَاف> تو درحقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں یعنی پھر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل ایمان کے کمزور تھے یا ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا بلکہ درحقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں اور دشمنی وہی ہے جس کا بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو یہ حسد ہے کہ نبی کے آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں کیوں مبوس ہوئے اسماعیل اسلام کی اولاد میں کیوں ہوئے اور پہلے پیغمبروں کی طرح وہ بنی اسرائیل میں کیوں مبوس نہیں ہوئے اس دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں فص یقفی کا اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے مقابلے میں ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہو جائے گا تو اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا یعنی وہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس دشمنی کے نتیجے میں تمہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے درپے پہ ہیں تو یہ انجام کار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا کیونکہ ان کے دشمنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود نمٹ لے گا وہ ہو سمیع الحلیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے پھر آگے فرمایا کہ شبغت اللہ شبغت اللہ یعنی مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ومن مین احسم اللہ صبق اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے یہ جملہ حقیقت عیسائیوں کے ایک خاص طریقے کے پس منظر میں ارشاد فرمایا گیا ہے عیسائیوں کی ایک رسم ہے جس کو اردو میں بپتسما اور انگریزی میں بیپٹزم کہا جاتا ہے اور عربی میں استباق کہتے ہیں لفظی معنی استباق کے رنگ چڑھا دینے کے ہوتے ہیں اور وہ رسم یہ ہے کہ عیسائیوں میں یہ طریقہ معروف ہے کہ جب کسی شخص کو عیسائی بنانا ہو تو وہ اسے غسل دیتے ہیں اور پہلے زمانے میں کبھی وہ غسل رنگے ہوئے پانی سے بھی دیا جاتا تھا اسی واسطے اس کو استباق کہتے تھے یعنی رنگ چڑھانا ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو ببتسمہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے یعنی یہ رنگ اس کے اوپر نہ چڑھایا جائے تو وہ گناہ ہی رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حق حقدار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی بپتشمہ دیتے ہیں اور اس پر رنگ چڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے طرف سے جو رنگ چڑھا رہے ہو اس رنگ کے چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا اصل رنگ تو اللہ کا ہے تو مسلمانوں تم یہ کہہ دو کہ نصرانی جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم عیسائی بن جاؤ اور عیسائی بن بننے کے لیے ببتسمہ کی رسم کو پورا کرو اور عیسائی رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ تو تم ان سے جواب میں کہہ دو کہ ہمیں تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے وَمَنْ من مِنَ اللَّهِ فبغ اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے عَابِدُونَ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے ہمیں کسی اور دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پھر آگے فرمایا کہ کل نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے یہ بات بھی کہو کہ اتحاد جوننا کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو وہ رب نا ورب کم حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار تو لہذا تم اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو برحق مانا جائے تم لوگ اللہ کی توحید میں شرک بھی کرتے ہو اور اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کی تردید بھی کرتے ہو تو یہ تمہاری کیسی حجت بازی ہے جو اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں تم کر رہے ہو ولا آ مالونا ولاکم ویسے تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود تمہارے عقیدے مختلف ہیں اور تمہارے اعمال مختلف ہیں تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں تو ہم اس حالت میں تمہارے احمال کی اتباع نہیں کر سکتے جن کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ نخن الح مخلصون اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے اس کے ساتھ ہم کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے پھر فرمایا کہ ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو کہ نہ ابراہیم اب اسماعیل اب اسحاق و یعقوب اب اسبا او نسارہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی قل آپ فرما دیجیے ان کے جواب میں کیا تم عالم ام اللہ ایک مختصر جواب ہے ان کے سارے دعوے کا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے اول تو ویسے ہی یہ حماقت کی بات ہے کیونکہ یہودی اور نصرانی جو کے نام سے جو مذہب پیدا ہوئے وہ تو بہت بعد میں ہوئے ان کی, ان کی پیدائش کے ان کے وفات کے بہت عرصے کے بعد ہوئے تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں لیکن اگر تم یہ دعوی کر بھی رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ تمہارے سینہ بسینہ کوئی تمہارے آبا اجداد نے تمہیں یہ روایت پہنچائی ہوگی کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کے دین پر تھے ایسی فضول روایت عمر تک پہنچائی ہوگی تو تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا تھا ومن اظلم ممن من اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو یعنی یہ حقیقت دراصل ان یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی معلوم ہے کہ تمام امبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے اور ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سے بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے تو ان اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی جہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو وم اللہ بغافر اماں تعمل اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جملہ پھر دوبارہ دوہرایا ہے جو پہلے اشاعت فرمایا تھا کہ دل کا امت قد خلط اس بحث میں اگر نہ بھی پڑھو کہ وہ حضرات کیا تھے اور انہوں نے کیا کس طرح تعلیم دی جی لیکن اب تو معاملہ تمہارا اپنا ہے کہ تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا عقیدہ درست ہو اور تمہارا عمل درست ہو لیا فرمایا تل کا امت قد خلت یہ ایک امت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے ولا کما کسب تم اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے ولاون ہم اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے